أعوذ من, من, من لولہ وہ انت سے اکثر امن فیشر اور اگر تو ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں ان میں سے اکثر کا کہا مانے جو بلو کا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے ان طبی اللہ ذلہ وہ گمان کے سوا اور کسی چیز کی پیروی نہیں وہ ان ہم اللہ اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اٹکل پر چو لگاتے ہیں اللہ سن وعلیٰ نے اس آئس کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے محد کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کا اتفاق اہل زمین کی بیار بھی نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ فاہرام سے ہٹ جائیں گے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں اس جھوٹے گمان میں ابتلا ہیں کہ جی ان کے اہول چار آخار تھے اس لیے وہ ان کی تفریح کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل موجود نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے دلیل کیا ہے اکثر لوگ ہمارے حص ہم نواں ہیں ہم خیال ہیں لہذا ہم حق پر ہیں ان اکثریت کو وہ حق کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں تو نبی صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا تعالیٰ نے ان کا کیا اور ادا کیا کہ آپ اکثریت کی پیروی نہ کریں اکثریت آپ کی دلیل نہیں ہے لوگوں کا کثیر تعداد میں کسی موقف کا حامی ہونا اس موقف کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہوتا بلکہ درست وہ ہوتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ کی وحی کے موافق ہو وہ درست ہے اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے گمان رکھتے ہیں اٹکل پرچو دوڑاتے ہیں کبھی کسی کو اللہ, اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں کبھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں کبھی بتوں کو خدا کی کھدائی میں شریک قرار دینے لگ جاتے ہیں اور کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو یہ حلال قرار دینے لگ جاتے ہیں اٹکل بچوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اپنے ٹیلے لگائے ہوئے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو یقین ان کے پاس بھی نہیں ہے اکثریت ہونے کے باوجود یقین نہیں ذن ہی ذن ہے گمان ہیں اٹکل بچوں ہیں اپنے اندازے ہیں اور اس آیت سے جمہوریت کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے جس میں اکثریت کو ہی فیصلہ کن سمجھا جاتا ہے اکثریت کے متعلق اللہ و تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر حق پر نہ ہونے کا اشارہ دیا ہے جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ حریف بھی کیوں نہ ہو آپ خواہش بھی کریں آپ کو ہدت بھی ہو اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے ایمان لانے والے نہیں اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزا قرآن کا اکثر لوگ نہیں جانتے لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں ان سے خالی ہیں جاہلوں کی اکثریت ہوتی ہے اور فرمایا قریب میری بات یہ شکور سورج سبال کہ میرے بمبوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں مطلب اکثر بندے نہ چھپرے ہوتے ہیں تو اکثریت کی اللہ نے مذمتی کی ہے فرمایا آ مانوں وہاں مین سال قلیل ماہومور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے اور وہ قلیل <هُم> وہ ہیں بہت تھوڑے ایمان لانے والے نیک مال کرنے والے بہت کام ہیں مطلب کافر ایمان اور فاطر فاجر زیادہ ہوتے ہیں اب ایک طرف اللہ کا حکم ہو جس کی پکی دلیل اللہ تعالی کی وہی علی سے موجود ہو اور ایک طرف اکثریت ہو جن کی بنیاد محض ان کے گمان اور ان کی اپنی اٹکل پر ہے اور کوئی دلیل نہیں کوئی بنیاد نہیں اور اس اٹکل پر انہوں نے بے شمار حلال حالا, چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے شرت حرام ہے سود حرام ہے زناکاری حرام ہے قوم روح کا عمل حرام ہے یہ سارا انہوں نے حلال کر لیا اور اسی طرح کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا اب بتاؤ کہ حق کس کی طرف ہے اکثریت کی طرف یا اللہ سبحانہ و ہوا کے فیصلے اور اللہ کے حکم میں حق ہے حق اللہ کے حکم میں ہوگا اب جمہوریت وہ سوز کو حرام نہیں سمجھتی کہتے ہیں پھر ہم سورج کو ملک میں حرام اور ناجائز قرار دے دیں سورج پہ کو مندی لگا رہے ہیں سارے بھوکے مر جائیں گے کہاں چور کا ہاتھ کا تو تو غلطی والا صدر کہتا تھا اپنے ملک کے سارے نوجوانوں کو ٹنڈا کر دیں مذہب وہ سمجھ کے ساری شور ہیں یہ چیزیں بڑی کیفیت ہوتی ہے جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا اور جب اکثریت ہو ہی فاطر فاجل لوگوں کی ہاں جب اہم ایمان کی اکثریت ہو اخاب بڑا اخاب تقوا کی اکثریت اس میں خیر ہوتی ہے وہ تو ایک بھی ہو تو خیر سے خالی نہیں تو جب کسی مسئلے پر وہ لوگ جمع ہو جائیں ان کی اکثریت متفق ہو جائے وہ یقیناً خیر ہی خیر ہوگا تو اکثریت اکثریت کے اندر بھی فرق ہے اگر اہل زمین کی ملی جلی اکثریت کو آپ دیکھیں گے تو وہ گمراہی پر ہے وہ جاہل ہے نہ علم ہے نہ شکرے ہیں فافق خاطر اور اگر اہل ایمان میں سے اہل ایمان اہل تخوا کی اکثریت کو اگر آپ غور صبح سمجھے تو یہ بہت اعلیٰ اکثریت آت ہے اس میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں نومبر کا ہوا فا المین بلسبیلی ہی رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے وہ ہوا علام وبل اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے یعنی اللہ کا فیصلہ ہی بہت اگر ہے اکثریت کا فیصلہ نہیں اللہ کی راہ سے بھٹکنے والے ایک اکثریت اور اللہ کی راہ پر آنے والے جو وہی کا اجتباع کرتے ہیں اللہ کی ناول کردہ کتاب کو مانتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہیں پکول اللَّهِ عَلَيْهِ إِن آئے بِآيَاتِهِ آیا <مِنْي> تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو یعنی وہ اراج جانور جسے زباں یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر لیا جائے اسے کھاؤ اگر تم اس کی عیتوں پر ایمان لاتے ہو یعنی ایمان کا سفید سفادہ ہے کہ وہ ذریحہ کھایا جائے جس پر اللہ کا نام ذکر ہوا ہے اور جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں ہوا وہ ذلیحہ نہ کھایا جائے یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اور خود مار کے کھانے لیتے ہو تو یہ اس اعتراض کا اللہ سبحانہ ہوا تو نے جواب دیا ہے کہ حلال حرام کا اختیار ایک, ایک تو اللہ کے پاس ہے اللہ جس کو چاہے حلال کرے جس کو چاہے حرام کرے اور دوسری بات کہ جس کو ہم جمع کرتے ہیں اس کو بھی مارنے والا تو اللہ ہی ہے بندہ تو نہیں مار سکتا موت و حضاب کا خالق و حراب کا مالک اور موت و حضاب پہ قادر و قدیر وہ صرف اللہ رب العالمی کی رات ہے اور کوئی نہیں لہذا یہ ایک را نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زباں ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر وہ حلال ہے اب اگر کوئی خود ذبح کرے لیکن اللہ کا نام نہ لے تو وہ زبح بھی حلال نہیں ہے مشرف کوئی زبا کرتا ہے مشرف کا ذریعہ حلال نہیں ہے زبا کرنے والا وومین ہو اور اللہ کا نام لے کر ذوہ ہے ہاں آہ، اہل کتاب کا وزیح اللہ نے حلال کیا ہے وسحان اللہ جی نے وہ کتاب بحید اللہ کو لوگ جن کو کتاب کی گئی یعنی یہودوں و تھا ان کا وضیحہ وہ بھی اللہ تعالی نے حلال کر دیا تو یہ حلال و حرام کا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ جسے چاہے حلال کر دے جسے چاہے حرام فرام دے دے تو ذریعے کی عزت کا سبب اللہ تعالی کا حکم ہے مالا تم اللہ علیہ اور تمہیں کیا ہے کہ اس میں سے نا کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر آرام کی ہیں اللہ مز تو مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ غیر علم اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گزرا کرتے ہیں ان نہ یقیناً تیرا رب حد سے بھرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی جب اللہ کو خانہ صاحب نے تمہارے لیے یہ حرام چیزوں کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے جن کی تفصیل آگے کسی صورت میں آ رہی ہے اور کچھ تفصیل سورہ بہارا میں اور سورہ معدہ میں بھی ہے اور بعد کا ذکر احادیث کے اندر بھی موجود ہے تو ان کے علاوہ باقی سب جانور حرام باقی تمام سر جانور اللہ کو خانہ نے حرام کیے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ تم پر پرہ مایوس اللہ علیہ سارے ہمارے لیے حلال ہیں پاکو چوپائے سب کے ساتھ حلال وہ ما اللہ علیکم جو تمہیں بتائے جائیں گے یعنی جو تمہیں بتائے جائیں گے وہ ہیں حرام اور جن کی حرمت کی دلیل نہ ہو وہ سارے کیا ہوں گے حلال اور پھر اللہ تعالی نے حرام جانوروں کی آگے تفصیل بیان کر دی دیمت علیکم المیتہ مردار حرام ہے پھر مردار کی آگے اس نے اللہ تعالیٰ نے کوسیحا کہ جانور چین لا کے مرے یا گلا گھڑ کے مر جائے اوپر سے گر کے مار جائے چوٹ لگ کے مار جائے یہ سارے حرام ہیں ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی کنجیب کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرار دیا اور کئی احادیث میں کئی چیزوں کی حرمت کا نبی صلم والے حصلوں نے ذکر کیا وضاحت کر دی اور آگے بھی انشاءاللہ اس صورت میں بھی کچھ مزید تفصیل حرام جانوروں کی آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی تو ہم نے تفصیل کے پر بیان کر دی تو ان کے علاوہ سب جانور حلال ہیں اور اللہ کے نام پر ضبا یا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ بھی حلال ہے ان حرام چیزوں میں شامل نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ اور اللہ کے نام کے بغیر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا ہوا جانور کھاؤ ایسا کیوں ہو وہ حرام اور یہ حل ان کا مضوی یعنی اشترا اور مجبوری میں حرام کھانا وہ جائز ہو جاتا ہے با ضرورت کہ جس سے مجھے کی جان بچ جائے اس سے زیادہ نہیں اور یقیناً اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یعنی اپنی خواہشات ان کو جس جانب لے جاتی ہیں وہ اسی جانب چل پڑتے ہیں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے چلے جاتے ہیں اور یقیناً تیرا رب ان لوگوں کو خوب جاننے والا ہے جو زیادتی کرتے ہیں یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو قرار دینے والے ہیں یہ مراد ہے مرتبی وبا نہ ہوا تم ظاہری اور پوشیدہ گناہ کو چھوڑ دو ان اندینہ یقینا سیز بما ماں کام یقینا جو لوگ گنا کماتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلا دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے انتخاب کرتے تھے اس کا یعنی حلال و حرام صرف کھانے پینے کی چیزوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے ہر ظاہر و باطن گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے صرف کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام نہیں باقی کاموں میں بھی حلال حرام ہیں اور ہر حرام کام کو ہر حرام چیز کو چھوڑنا ضروری ہے یعنی کافیوں کے بہتاانے پر ظاہر میں عمل نہ کرو یہ نہیں کہ صرف ظاہر ظاہر سے جو عمل کرتے رہ اور واسن میں عمل کرنا چھوڑ دو دل میں شبہ رکھو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں جیسے چوری دنا وغیرہ اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں ازن ہو یا جو عقیقے سے تعلق رکھتے ہیں گناہ اعتبار سے جیسے کپڑ شرک نفاق وغیرہ یا جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر راضے ہو وہ گناہ ظاہری کہلاتے ہیں اور وہ گناہ جن کے جن کا نقصان چند مخصوص آدمیوں کو ہو اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس کے نقصان سے باطف نہ ہوں اس کو کشیدہ گناہ کہہ لیا جا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ ظاہر ہو یا باطن سب ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو جو بھی کوئی گناہ کرے گا آؤ اس نے گناہ ظاہری کیا ہو یا باطنی کیا ہو تو اپنے اس, کی اس کو سزا ضرور ملے گی اور جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس کو سراسر نا پرمانی ہے وَإِنَّ دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں رح کم تاکہ وہ تم سے جھگڑے وہ اطاحت منہ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی لا ان نقملہ مشرق تو یقیناً تم بھی مشرق ہو جاؤ گے پہلے اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نام پر جو ذبیعہ ہے جس ذبیحے کو اللہ کا نام لے کر دبا کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہ کھاؤ وہ خیال ہے اور اس آئٹ میں آپ اللہ کا بیان کروا رہے ہیں کہ اس جگی پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ یہ تقویز پڑے بغیر اگر کوئی جانور دبا یا شکار کیا گیا ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں وہ حرام ہو جائے گا اس میں مردار اور وہ جانور تو آیت کے صاف الفاظ میں داخل ہیں جو غیر اللہ کے نام پر دبا کیے گئے ہوں اور آیت لفظ عام ہونے کی وجہ سے ہر اس چیز کو شامل ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کھانے کی کوئی بھی چیز ہو کھانے کی کوئی بھی چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو آج کے الفاظ کا جو عموم ہے اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں خا وہ ذریعہ ہو یا کچھ اور لیکن یہاں سے مراد حقیقت میں ذریعہ ہی ہے کیونکہ اس کا جو سیاس ہے وہ اسی بات پر درارت کرتا ہے ان کا سوال بھی ذتیحے کے بارے میں تھا نا کہ اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اور اپنا مارا ہوا کھا سوال تھا ذتیحے کے بارے تو جہازہ اس کے برا ذتیحہ ہے کہ ذتیحا جس پر اللہ کا نام نہ نا لیا گیا ہو وہ نہ کھایا جائے کسی ذتیحے پر جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام طرح کر دیا جائے تو جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ پھر اس کے پا بلکہ یا یوں کہ یہ کہ اکثر تو کہا اور اولا کے نزدیک حرام بھی ہے لیکن اگر کوئی مسلمان آدمی ذما کرتے وقت بسم اللہ اللہ, اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے ایک ہے جان بوجھ کے نام نہیں لیا اللہ کا تقویر نہیں پڑی دوسرا ہے کہ مسلمان آدمی کا ذریعہ ہے اور وہ بھول گیا یہ پڑھنا تحبیل پڑھنا بھول گیا اور بس کمڑوں کم کرتے پر جلدی میں چھری کرا دی تحبیل پر پڑھی نہیں بھول گیا تو ایسی صورت میں وہ کھانا جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروان ان اللہ جا کے الخطہ رنگیاں اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر دی ہے خطرہ اور جان اس امت کو اللہ نے معاف کیا ہے لہذا اس کی معافی ہے تو بھول جائے اگر کوئی تقدیر پڑھنا تو اس کا کوئی ماحقہ نہیں کوئی حج نہیں وہ کھایا جا سکتا ہے عمر کو میری آئسہ استفا اور یوگا ہوتا ہے تھا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ دوست لے کے آتے ہیں ہمیں پڑھا نہیں انہوں نے اللہ کا نام دیا بھی ہے کہ نہیں نئے نئے مسلمان ہوئے لوگ پتہ نہیں کہ ان کو اس مسئلے کا علم ہے بھی کہ نہیں تو ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کے کھاؤ اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ شک کی بنیاد پر نہیں چھوڑنا حلال چیز کو حرام نہیں کر دینا عمر کو میری سیدا سے جی اللہ تعالی نہ کو شک لکھا کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں چاہے کے ساتھ ان کا تعلق تعدہ تعدہ ہے پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ نے کہا مسلمان ہے نا رری مسلمان خریدے اللہ کا نام لو ہاؤ تو یہ کئی لوگ آج اس طرح اعتراض کرتے ہیں وہ جی کئی مرغیاں ضبع کرنی ہوتی ہیں پکڑ کے اور چھری پھیری جاتے ہیں پھیری جاتے ہیں پتہ نہیں کرنی ہے جی پڑھتے ہیں کہنے. اللہ کا نام لو ہاؤ مسلمان کا رضیہ ہے نا جائے اگر بھول جائے تقبیر پڑھنا جان بوجھ کے کوئی نہیں چھوڑتا کے کوئی بہت بڑا وہ فاسق حاجر یا زندگی قسم کا انسان ہو کہ اسلمان کو رام پلانا ہے اگر جان بوجھ کے کوئی بھی تقویر نہیں چھوڑتا ہاں وہ کام میں لگے ہوتے ہیں اور وہ بھول کے اگر اس طرح کر دیتے ہیں تو بھول چوک تو ویسے اللہ نے معاف کیا تم اللہ کا نام دو اور ہاؤ موج کرو ہو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یعنی کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر ضبع کرنا یا اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کرنا جہاں اس کا یہ فست ہے گنا والا کام ہے اور سیاسین اپنے کی طرف کرتے یعنی کہ ان کو ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے پیچھے اس کا بیان اور غذا گزری ہے اور اگر تم نے ان کی بات مانی ان کی ایک مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دینے والا بھی مشرک ہے تو اگر تم نے ان کی بات مان کے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دے لیا تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ کے سوا دوسرے کو حاکم بنا دیا حلال حرام کا حاکم حلال حرام کا فیصلہ کرنے والا وہ اللہ سبحانہ ہوگا تو اللہ ہے نا تو تم نے اللہ سبحانہ ہوا تو اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلے کو ترجیح دے دی اللہ نے جسے حلال کیا دوسرے نے کہا نہیں یہ حرام ہے تم نے اس کی مانگ لی اللہ کے حکم پر دوسرے کے حکم کو ترجیح دی یہ شرح ہے اگر تم نے ان کی کی کا مشرے کون تو تم مشرق ہو جاؤ گے تو اس سے مول ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا ناجائز ہے حلال و حرام میں اللہ کا کسی کو شریک بنانا یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی شرک ہے شرک شرک اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا اور خود پوجنا نہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کی ماننا بھی شرک ہے اسی لیے علماء کبلید کو کبلید جامد کو شرت قرار دیتے ہیں یہ بارے پتہ چل ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے لیکن قرآن حدیث نہیں مانتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بات یہی صحیح ہے جو حدیث میں آئی ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں لہذا ہم نے اپنے ایمان کی مانگی یہ ہے شرت اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو لا دکھا ہے اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے سے دوسرے کے حکم کو مانا یہ شرک ہے